باب ال ارتباطما ذکر معروف میں نے مان رہا گپتا مان رہا تھا نہما نارث بتحیق حکمت کی اوجیات کی دقت کی مانی د حکمت اوجیات موجود فرحادی مسلا دے کی رہا سو زمانات رہا سو اشکاروینسبا تناسب دا, دا, دا مرتم فلفاہ زعبائی ملاقات کا باب الارتباط افیل علم وہ باب تغیب تیکی دو بیان التناسب بیان الغرض غرض یعنی قاضل ترجمینا یادا ترجمہ شعر حل محادثین چین قاضل ترجمی کی کرد فارد استنبات الاحکام کرد فارد شرح الحدیث یہ حدیث شریعت کے حادثے مذکورہ فقہ حدیث کی فماراد غفتی سے نے کا تحقیق نے کرغمہ فماراد عالی کی کذا پر فرمانا دے کے فقتی احماص نے مختار بخاری دادا کذا فرمایا دے غفتی سے نے کا ترجمہ کی اتباع کی وہ ردا ترجمہ شارح شریعت شریعت کی شاید شاید حدیث مذکورہ فی حدیث غارہ دماغ گفتہ رخر احماص نے ردا ترجمہ شارح الغالب شرح الحدیث کا یہ حسب اشارہ تحزیس صدا فکتے فل علم کے نہ دنیا کے تمنا دیز کئی نکال کے دو مرتبہ تمن ہوگی یو جلم دے ان مرتم کر دے حدیث لا حصل إلا لکو دنیا کی دنیا ملک پسی گی جہی بازرا کر شدے انجینئر ڈاکٹر دبئی تلارے بنگلہ میں جوڑا کرے تمن دنیا تمنا جانے لہر دے جو مرتبہ اولادم اولا شدہ وجود دا اصل چیز بابر احتباد او بیان دے مان الحسد مان او پر بیانسدہ موجودہ چدر چندر سے حاصل, حاصل نہیں تو توامناد جوال نعمت موجودات فل غیر قد تهاسد قاصدی شیوا ها زلایجو او دا سینہ زاد قبیح من زند لا جایدن تمکی لفت قرار گین دے لا تاغ حدیثو لا تخاصم ولا تباغض ولا تضامر و كونوا الله و, و كونو الله بار دارگی چیزا حسد یا الحسنات النار او, او لڑی سی داد دا حسنات تو علماء کی باس دعوام مرد جاتا ہے اندکہ یوہود چون پائیں گے سوا دا حسد دو جنہاں کافر شو پہنے بھی نبیل اسلام ایمان لانا رکھا ہے دو جنہاں کہ من پاس دمیلو علماء اینہاں پہ پیشی بہم در یوہود من سوا کے گورے مقصر کو کی دا دے مرد دا حسد دا دین ستنوائی کل دین پلس سنی دے ہو دا مرد پکلے دے دا, دا حسن مرد دے دیب ناتار مرد دے رنا غیر تمنا چاہیے بلکہ مستحب دا في مستحب بول مستحب دا. دا مارو شو ہم دو حکم ہم دو دو حکم لا بدون الزوار. بدون حاقتم بیل حکم بیل جواب او دا ہمارے احتبار حکم سراست ہوں سر حکمت دا مایا اکثر تفسیر خروس سے مفید نا دا دلت تاق دیپشراتی حکمت مذکوره پر حدیث کے لیے کہ ورضو اتاہ اللہ الحکمہ ال علمہ وحکمتنا علم دے نہ تفسیر دی حکمت مقدم شو عادت کو تاخیر تفسیر میں دے خدا تضمن کے لیے عبارت علم سے دے علم ان عند القران والسنه علم الشرع کہ علم شرع ہے سنت حکمت مانا شرائے ولفیل شدر کو دل حکمت نے حکما مالا حکمت مانا کی اور جامع مالا دا ذکر کے ذکر کئی حکمت عبارت دی رتنا انسان کی دا دا حکمت دی دی علامی حکمت نے چلو حکمت مارا دانا دو مضبوط بل احکام الماما شارمین سب دا اللہ بانی المصوب و بنفاض البصیرت و تہذیب وتحقیق الحق والعمل به وصد عن اتباع الحوام كذا علم التصدف احكام باني كمصحوب به مشتمل في معرفات دالله كم علم كثير معرفات من مشتمل في معرفات دالله المصحوب بنفاذ البصرت وتهذيب النفس هو تحقيق الحق تحقیق والعمل به و تحقیق نہ تحقیق ومل والعمل به. تحقیق والعمل به. تحقیق لحق او عمل پد ابتباح اتباع باطل اتباع ہو اتباع باطل نہ مالا جامع حکمت علم متصفہ بل مشتمل بیمار الله. مقصود المقصود بنفاذ البشره وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به لعمل الحق والعمل به وتنا والصد عن اتباع الهواه واتباع الباطل وهذا معناه ما قوله الحكيم مدارة الحكيم ما نعرفه الحكيم من عالم كذا عالم متصف بهذه الامور سنا مالك اي ابو بكري بن ذري اب مکری می دا میرے کی موجود موجودگی دا مانند کئی سجد دعوت در کئی یا دعوت در کئی ول دعوت در کئی پر درت مکارم الاخلاق علامات کرمتین مانند کئی تا گنالہ بردان تے مادا خدمت دا معنی دا ہے قول نبی علیہ السلام انت انما انما الشری حکمتون بعض شعر آغا کلمات حکمت اور حکمت لکئی یہ دی دعائی بندہ اپنا حکمت شو در حقیقت اصل کی معن بخاری معنہ دا حکمت العلم. دا علم راق علم القرآن علم امور اصل حکمت دا دے. آبی عمر نظر ہو کے دے انتباق قد مانا فلحاسر وقار امر رضی اللہ عنہ تفقہو قبلان تسوودو زان کوئی کی فدین بانی قبلان تسوودو قبلان تکونو ساداتا معنی ذات تفقہو قبلان تسوودو قبلان تکونو ساداتا زان کوئی کی فدین بانی مخیج دینا چھو گردی تاسو مشران دا قومان ساداتا مشران دا قومان اندھی دا یہ عاصل داری فدین قابل غفتہ علم دا, دا کیا سعادت مخت مخت مخ حاصل شئی او کلت انسان تا مرتبر سعادت جا شئی بیخ مشاغل دیر شو بیخو طبقو دنو زاری مزاری کی صاحبار چی ممبران شکا نا بخاری پتبائی پر روک درسو قرآن تلیم پاہد شو بخاری تلیم پاہد شو درسو میں پاہد شو اندار از خروف مجلس کے بیسی کنن نن سوایتی بولی کنن نتفقه قبل انتو سوودو ذال پویک فدین بانے قبل انتو کونو مقیدان چیزا حاصل تا تتعودا مشارط تتحاصل شدات وقت مشاغل زیادہ بے نور گا دیگی اور قابلی تاہی نم دا دے تناسو ظاہر دے قابلی تاہی نم دا رہتی سیادت نہ سکے حاصل کی بے بعد سیادت فنو میں مشاغل زیادہ بے وقت میں لگے گی دیو معنی تفقہو قبل ان تصوڑو ذانتو ایک بارے قبل ان تزوجو قبل ان تزوجو قبل ان تزوجو فالالالالالالالال قبل, انتو سو قبل انتو جدا تیل مار کے مکے مکے فقہات حاصل کر اور تجویز جو بلوز ڈالے گی خبر حدیث کی رادی مخلوق یو اسحط دیم الفراغ یو صلی اللہ علیہ وسلم صحت پہ حالت صحت کی فقار چاہ عبادت کو کہ علم حاصل کرتے ہیں کہ مریشن بے خفیدہ فریادوں نے کی کیا بہت سوکی کرتے ہیں یا اسحط دیم الفراغ دیلمان کے دمانیت کی علم حاصل کا عبادت کو کہتا ہے دیلمان کے دمانیت کی علم حاصل کا عبادت کو مشاقل کم جا کہ عبادت توضغاری کی علم توضغاری کی مغبورن فیہما قصیر من اللہ اگر یہ شد مشتری نے بہترین نعمت مقبول ماں و من الناس خلقوں عبادت نہ فریاد نہ کر دے بے بسوں کی دار نے الفرابت حاصل نہ عبادت تحصیل دارمکی مشاغل تحسین دائرم کے عبادت کی دیو مالا دالا اور تناسوب ظاہر رہے ہیں یعنی قابلہ ربتا ہر عرم دے چیز تزوج لے مخی مخی حاصل گئی دائم جانا بات لے مشاقل زیاد چیز میں نحسل دیجئی قبل ان تزوجو تسودو قبل ان تزوجو جو کلکم رائن و کلکم عن رائیتی فرد جو على احر بیتی اوصل رائی دے ساکھنا مشہر دے پھول بیت مانی درین قبل ان تزوجو تسودو ذال کوئی کہ میں دےما قبل ان تکون ظالح ی دین الا مخذ ارش یعنی کہ نہ کہ الا نہیں راغی ان تسود ذال کوئی کہ بدین با قبل ان تسود قبل ان تکون ظالح یتنا مالا داخل راگیہ گری راگیہ مخدی باذ کے نیرانی روایت ذکا قابلہ ابتائلون قبل یہ سارے پدہ کا درجہ کی قبل بلوغ دے مقصد ہے قبل البلوغ قابلہ ابتائلون ضغلی کنا قبل بداوت فراغ ہوئی مشارو نب مشاغلوتیات بات بےانی اور سر کا دا. نور کوشش, دا دا کوشش دا حصول قابل قبل قبل ہر معنی سے پانی قبل ما بارت راول سابقا قول دا دا قبل جی تحصیل خبر تربیت مقصد نہ بادقیب قبل سوودو دے دے حالتنا دا قید اتفاقی آدت نم و بعد سوودو قابل قبل تھی دی نظر جبان تو سوالو دان مقصد نہ کيلا دا وقت تعلما صحاب النبي صل وسلم بعدي کي بر سننهمون ني زڪريو صحابو النبي ر سلام درا فستو کدي وارد عمر فستو دیر ان حبي تو مشرات کي حاصل کليو مشرات و د عمر کلا حاصل شي و دارنگي دا دنيا و دين پر حاصل صحابو دن در اوکھا ظلال اندر جو بارگی نمر دے دیے پر کہ وڈاں گزرے او کسری تاصی دار میں کاو ودا کہت ظفار دو احتراز لے صرف ظفار دو ترتیب دے ایتفاقی لے بعد سیادت ان حضرت لالم پاکار دے لقد عالم صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قبر سینہم ازکو صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم نرا پس دوار دا دا عمر دامنہ او دو دا تصف دا عمر دامنہ داو تحقیق اندوز کی انہیں مقامات کی نورزی حد عبی خالد غیر نقل من من دی برک تدا غیر دا اتنا خینا یاد اسنات پہلے حاصرہ اور یاد اللفظ پہلے حاصرہ کرمانی دا ذکر کئی خو سیدہ رہا ہے کہ اسنات پہلے حاصرہ پہ بار دا اسنات پہلے حاصرہ دے لکہ دا حدیث اکم دا زہری دے فیول السوا درش کی دا ذکر کئی فاقا پدی ترکھے دے عنیز زہری آن عن ساری عبداللہ بن عمر اگر ترکا ساں آخر کم آنی زہری آن سالیم آن عبداللہ عمر زہری پر رتبانی دا دا مرویات اللہ عبداللہ ابن عمر نا اسماعیل پر رتبانی دا مرویات ہو دا عبداللہ ابن عمر نا شک فرق غیریت فیدبار دا سنت سا شک سن اصلا طرف ایراد دے کی یو تعدد دا ذرک اشارہ دا کی دی حدیث متعدد لیتایید دے مشارہ دفر اس ایراد کم کا دا ع قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنا حسنی اللہ علیہ وسلم تین نست لے کے نام اگر خود چزنے کی فقسرتیں یو رجل من اتى اللهو زمان اولی اب چلے چلا اور کرانا تمال تصدد والا تیی تصدد کی دن ربانا قد دال بنا لا حالت تعالی انفاقی فی الدین وحقی اللہ, کی. در حلت اللہ پر حلال, مال. ان حلال مال بے اللہ گا حرام مال اگر احمد نہ دے دا تمانا یا حلال مار فقید کی نو لگے گی بات کی لگے گی فالان مال او بے پدین بھائی لگا ندی ندی ندی خاطر تمنا پکڑ دا معلومی کہ نام آدمی کتی ٹول مال رتول مال لوک نے بیڑے صلاۃ والسلام ان پاک منہ کیندا کہ سڑی سر راوڑ را ان بیڑے سنتو جی دا دماغ ترا جی ترا سن چھ مکھے تیواڑو کہ دیر دل راوڑ مکھے جوالو بدرے دل بدرے دل تواب مستو گزارے ہو کہ مشرے پلے گیندے لو دمشو پہ او بیو تو جی دا ستور مانو سربے بہ سبھ یالک کا قبر دنوںے جدو تول مال سے را دیکون ز قظمہ منی تقیب سبب دلی اسلام ہمیں امس ایک بار ہمارے کا لگا اتنا الا حال کتی ہی نہ مال سی دا پتہ را سرتا تو دیوجنا کے سڑے سب نشی گوڑے او کو سڑے صابرو صبرے کولو او بہ تا اللہ کو نہ جائے در کو پر سدی کو نہ ہو نبیلا ساو تول مال ا بیس تے یالک تم رات حالات دکل مجھے دگا اطلاعات بارش کے حلاقت دکل مالشی مقصد چی بے صبر گو دے شی نا وصلت او علا حلقہ چیہی الحق نا وصلت مسلط کے دین توفیق پر کی توفیق پر کی دتا اللہ فین فاق دے بانے فحق کے بل حق سرینچہ اللہ تورک علم حکمت علم القرآن والسنہ علم الشریعت دکا مقی ترجمہ کی ذکر کریں ہم معلوم ذکر کریں کہ حکمت ورک اللہ فات اصل معناد حکمت علم علم القرآن والسنہ جواب اشکال دو کی شرح. پر مانا خلے سوا خلے. مانا سواب سیکھی فیشت راج کے ناشتہ اتنا دا دا. اس پتی دو کی جائز دا. دا ر جائز نا جائزہ معلوم کی جائزہ لا کے مگر ف کی صرف خطمۃ تخن جائزہ مقصد نہ دریاقت کا مقصد آدمی جواب لیاقت نہ نہ مناسب نہ دو منظور یو دن آدمی بل دمن منظر آدمی بل منظر منظور خدا کر مناسب نظر تمنا مگر پنظر مانا چہاس پتھر چہس جائد مگر پود جائد مطلب جب مقصو جو مبارکا ذرا جائز شو خاصا لو لو سبکل کو نظر بدشی مکی پیلی نہ چہن چھ مار کے دے عام تہ کما د نی مثال نو سبتن قدرہ شیون نہ سبقت ہلاینا کجہ مکی کدی چھ د پیسری د اللہ ناز قزا الہنا تہ شی مکی کدی چھ رنم است نظر بد نہیں لو کریں بد مکی شی ر کہ نظر بدشی مکھ پیل کنسیڈر نہ اثر بہ گنشی گنز نے نی چن چھ مکی د کہ مار اللہ ہسد ہے دند ہسد پیس چھ کیا کچن جواب دی ویر پلی دوسن توں کی بے جواب ہے سے جواب بخاری جوابو کن. سر دا و تحقیق دا دی باپ جی. باب دے, دے. مقاصد